سورت الانبیاء کا چوتھا رقم اور سورت المبیا کی آیت نمبر بیالیس قل اے محبوب آپ فرمائیے میں یکل اکم بل لئی و من, من الرحمان رات اور دن میں کون ہے جو تمہیں رحمان کے عذاب سے بچا سکے ہے کوئی کوئی بھی نہیں جب کوئی بھی نہیں تو تم رحمانجل کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کیوں کرتے بلکہ بل ہم ان ذکر رب مور وہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہیں اعراض کرنے والے ہیں ہم لہم علی کیا ان کے کوئی خدا ہیں ایسے خدا تم نندو نینا جو ہمارے عذاب سے انہیں بچا سکے جو ہمارے عذاب کو ان سے روک سکیں ایسے خدا ہیں ان کے پاس حقیقی خدا مالک خالق صرف صرف اللہ تعالی ہے لا یس نہ انفسهم یہ بت تو ایسے بے جان ہیں کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے والنا یوس خبن اور ان بتوں کے لیے ہماری طرف سے کوئی دوستی نہیں ہے یعنی یہ بت ہمارے دوست نہیں ہیں کوئی ہماری یاری نہیں ہے ان سے یہ بے جان پتھر ہیں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یہ تصور کر لیا کہ یہ خدا ہیں بل بلکہ متانا ہا ابا ان کافروں نے ایسا کیوں کیا یہ دین کی باتیں کیوں نہیں سمجھتے فرمایا بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو سامان دیا دنیا کا سامان مال اولاد علئی ہی مل امر یہاں تک کہ ان پر وقت گزر گیا لمبی عمر مل گئی لمبا وقت گزر گیا جب نعمتوں میں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا تو وہ اپنے آپ کو خدا کے مقابل سمجھنے لگے خدا کے مقابل کے یہ معنی ہے کہ انہیں اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نگاہ کبھی بد ہی کر سکے ہماری آنکھیں کیا ہمارے کان کیا ہماری سوچ کیا ہماری زبان جھوٹ بول سکے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہم نے گناہ کیا اور فوراً اللہ کا عذاب آ گیا دنیاوی تکالی پریشانیاں یہ گناوں کی وجہ سے آتی ہیں افالا یا کیا وہ غور نہیں کرتے ان تل اردا نند خا من اتورافی ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں زمین کے کنارے کم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور کافروں کے ہاتھوں سے ملک جا رہے ہیں جیسے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے یا وہ کٹ رہا ہے آج کل کے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے کنارے آہستہ آہستہ کٹ رہے ہیں تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے اکثر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر بہت بڑھ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس قدر ٹیمپریچر گرمیوں میں زیادہ ہو جائے گا کہ زمین پر لوگوں کا زندہ رہنا ہی باقی نہ رہے گا تو یہ باتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے زوال ہے آفاہم الغالب کیا وہ غالب ہوں گے اللہ کا مقابلہ کر سکیں گے ہرگز نہیں قل اے محبوب آ آم فرمائیے انما ان دروکم میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈر آتا ہوں کہ ڈر جاؤ اور توبہ کر لو ولا یس ماسم درون اور بہرا پکار کو نہیں سن سکتا جب انہیں ڈرایا جائے یعنی یہ کان سے تو بہرے نہیں ہیں دل کے بہرے ہیں تو انہیں ڈرایا جائے تب بھی یہ سنتے نہیں ہیں غور نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں ولا مستم نف ہے من آداب رب کا ولا ان مست نفہ کہتے ہیں ایک ہوا ایک جھونکا من عذاب ربی کا یہ جتنا غرور تکبر انسان کرتا ہے فرمایا اگر ان کے پاس آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا آ جائے ایک ہل کسی جھلک آ جائے تو سارا غرور خاک میں مل جائے لا پول ضرور ب ضرور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس انا کنہ وے شک ہم ظالم تھے گناگار تھے وہ ند علموازین القس کو لی بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا اور ہم انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن ترازو رکھیں گے نام آمال تو لے جائیں گے فلا نفسن شی ان کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا وہ ان کا نا مس کال حب تم من اگر رائی کے ایک دانے کے ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی ہم اسے لے آئیں گے وہ کفا بنا حاصب اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے رائی کے دانے کے وزن کے برابر نیکی یا برائی اللہ اکبر نیکیوں کا تو یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئی ریاکاری کاری دکھلاوا پھر غلطیاں کسی بھی سجدے کا حق ادا نہ کر سکے کسی بھی نماز کا حق ادا نہ کر سکے اور گناہوں کو دیکھا جائے تو کون سی رات ایسی ہے کون سا ایسا لمحہ ہے جب ہمارا ذہن گنا نہیں کرتا ہماری آنکھیں گنا نہیں کرتی ہماری زبان گناہ نہیں کرتی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے ولاقد آئینہ موسا و ہارون اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا ایسے معجزات عطا فرمائے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں متق اوشا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے روشنی عطا فرمائی نور عطا فرمایا اور متقیوں کے لیے نصیحت عطا فرمائی کہ ریت میں نصیحتیں ہیں الدینہ متقی وہ لوگ ہیں کاش اس آیت کریمہ میں جو متقیوں کی نشانی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے الدی نہ یکشم بالخیبی متقیب وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وهم من مشفقون اور وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں انہیں فکر ہے کہ کل بروز قیامت ہمارا کیا ہوگا وہ ہاضا ذکر مبارکن انزل نہ ہو یہ مبارک نصیحت ہے قرآن جو ہم نے نازل کیا آفا ان تم لہو من کیا تم اس کا انکار کرتے ہو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ سیدنا سید مولانا محمد و